اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کر کے قرآن قریب میں ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان نواح طرم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے انکش ان کی جانوں کو ان کے پورے وجود کو وہ ان اور ان کے مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ <الْجَنَّة> بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور اس خریدنے کے بدلے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے مومن کے لیے پوری زندگی میں دو باتیں بہت اہم ہیں ایک چیز تو یہ کہ وہ مخلوق کے مقابلے میں خالق کو ترجیح دیں دوسرے یہ کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں کامیاب مومن کون ہیں اللہ کے نزدیک قیمتی انسان کون ہے بہت ساری صفات قرآن میں ہیں بہت ساری صفات حادیث میں ہیں ان صفات میں بنیادی صفات اگر آپ جمع کریں بہت تھوڑی ہوں گی جو باقی تمام صفات کو شامل کرتی ہیں ان میں ساری چیز کا خلاصہ اگر آپ کریں تو بنیادی طور پر دو باتیں آپ کے سامنے آئیں ایک تو یہ کہ ایک انسان تمام مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیں ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے جب اللہ اور مخلوق میں چننے کا موقع آئے کھونے کا موقع آئے تو وہ سب کو کھونے کے لیے تیار ہو لیکن اللہ کو کھونے کے لیے تیار نہ ہو اس کی زندگی میں اللہ کا مقام اللہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ وہ سب کھو سکتا ہے وہ اپنی جان کھو سکتا ہے اللہ کو پانے کے لیے اپنے مان کو کھو سکتا ہے اللہ کو پانے کے لیے تو دین میں کھونا یہ بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ کھو کر کچھ پانا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیے ایک آدمی کھوتا ہے تو پانے کے لیے کھوتا ہے جیب میں پیسہ ہے آدمی اس کو کھوتا ہے چیز خریدتا ہے تو کچھ نہ کچھ آدمی کھوتا رہے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے اپنی کوشش سے خود لیکن یہ کھونا کچھ نہ کچھ پانے کے لیے ہوتا ہے مومن کی زندگی میں اصل مقصود اور مطلوب اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وزکب تل تب تیلا اور ابرقیلابک اپنے رب کے نام کا ذکر کر اپنے رب کے نام کو یاد کر ودھ کو رسم رب بھی تیرے دل میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے تو اللہ کو بھول کے زندگی نہ گزارے وہ تبت تن تبتیلا سب سے اپنا رخ موڑ کے سب سے کٹ کے تو اللہ کا ہو جائے یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ تو سب سے خالی ہو جا اور پھر اپنے دل میں اللہ کی یاد اللہ کا ایمان اور اللہ کی طلب اپنے دل کو استفار ود گور اس معد تل کی لے دیا سب سے تبدر کہتے ہیں کٹ جانے کو انکتاب چھوڑ دینا تو سب سے کٹ کے یہ نہیں کہ سماج سے رشتے توڑ دے آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ دے یہ مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ ان کی چاہت اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کچھ نہ ہو اصل چاہت اس کے دل میں اللہ کی ہوشرقر لا اللہ رب ہے مشرق کا مغرب کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہو وکیلا تو اسی کو اپنا کارساز بنا تیرے مسائل کا حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ایک بندے کے لیے کمال یہ ہے پہلی چیز اس کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے اتنا اس کی رغبت اتنی اعلی ہو کہ وہ ہر بڑی چھوٹی چیز کو کھونے کے لیے تیار ہو اللہ کو پانے کے لیے اور یہی تو امتحان ہوتا ہے انتہا نہیں ہوتا ہے کہ کیا انسان کھو سکتا ہے کس کے के کے لیے؟ آج دنیا میں آپ دیکھیں مال दौलत دولت کے لیے مقام کے لیے عزت کے لیے آدمی اس سے قیمتی چیزوں کو کھو دیتا ہے اپنے دین کو کھو دیتا ہے جیسے حبیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافی ہوگا شام کو مومن ہوگا تو صبح ہونے تک کافی ہو جائے گا کیوں ہوگا ایسا آپ نے فرما یہ بھی نہ ہوگی محنت دنیا وہ دنیا کی کچھ مال و متا کے لیے دنیا کی کچھ چیزوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے اور یہ نہیں کہ وہ دور بہت بعد میں آئے گا آج ہم اپنی آنکھوں سے ایسا دے کہ ایک انسان دین کو کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دنیا کے پانے کے لیے تو ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ طلب اللہ کی ہونا چاہیے جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں جو لوگوں کے ساتھ ملائی کا سلوک کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کس کو کھلاتے ہیں غریبوں کو مسکین کو مسکینوں کو کوئی فمون اقام آ رہا ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں ان کو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھلاتے ہیں یتیم اصیر اور مسکین ماں یتیموں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں باپ نہیں ماں نہیں مسکین ہیں جن کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اصیر ہیں قیدی ہیں غیر مسلم ہے مسلمانوں کے دشمن لیکن قید میں ہیں تو ان کو بھی کھلاتے ہیں لیکن ان کا جملہ کیا ہے انما دمان کملی وزی اللہ ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے دیدار کا شوق ہے آج تم ہمارے محتاج ہو تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں تم کو کھلانے والا کوئی نہیں آج ہم تم کو کھلا رہے ہیں تمہاری محتاجی میں ہم تمہارے کام آ رہے ہیں ایک دن آنے والا ہے کہ خود ہم محتاج ہو جائیں گے قیامت کا دن تو ہم اس دن کے لیے آج کرنا رہے ہیں ہم کو اس دن اللہ کی رضا چاہیے ان نما نتم لیوجل اللہ. اللہ, اللہ کی خاطر اللہ کے دیدار کی خاطر اللہ کا چہرہ ہم کو دیکھنا نصیب ہو قیامت کے دن اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں ہماری ساری بھاگ دوڑ اللہ کے دیدار کے لیے تو مومن کی پوری زندگی اللہ کی طلب کے اپراکھ بھولتی ہے اس کا اصل مقصود اللہ ہوتا ہے جب اللہ نمبر دو پر آ جائے اور چیزیں نمبر ایک پر آ جائیں یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے پھر آدمی نمازیں چھوڑتا ہے تجارت کے لیے یہاں تک کہ کھیل تماشوں کے لیے کرکٹ کا میچ چل رہا ہے آدمی نماز چھوڑتا ہے کیوں فائنل میچ ہے اس کے نزدیک اللہ کی بندگی سے اللہ کے قرب سے ٹی وی کا قرب زیادہ اہم ہے وہ ٹی وی کے قریب ہے اللہ کے قریب ہونے سے زیادہ اہمیت پھر جب دنیا مطلوب ہوتی ہے تو آدمی تجارت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے انتخاب ہے زندگی بھر انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ کی کیا چنتا ہے اللہ کو چنتا ہے کہ مخلوق خالق کو یا مخلوق کو امتحان ہوتا رہتا ہے یا پس الا دکھ و دار البعلکم خی القم ان كنت تعلمون اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف لکھو پس اللہ وذروا دارالبع اور اپنا بیچنا چھوڑو تجارت چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن اب انتخاب کا وقت آ گیا ہے اللہ کی بندگی چنتے ہو یا دنیا کی زندگی چنتے ہو دنیا کا مال و مداح چنتے ہو انتخاب تمہارا ہے ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعی تم علم رکھتے ہو تو اگر تم کو علم ہے اگر تم کو سمجھ ہے اگر تم کو واقعی احساس ہے کہ تم کو کیا چننے کے لیے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تو ایک تو انتخاب مومن کا ہوتا ہے مخلوق کے مقابلے میں چیزوں کے مقابلے میں اللہ کو چننا یہ سب سے بڑی عقلمندی آدمی کی ہے کہ آدمی کیا چنتا ہے دو دوسرا اندر اور دوسری اس کی بہترین صفت وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنے دنیا کی راحتیں دنیا کی لذتیں دنیا کا مال و متا یہاں کے عہدے یہاں کی ساری نعمتیں ان کے مقابلے میں اس کی نگاہ میں آکرت سیم کیا یہاں کی تکلیف کے مقابلے میں آکرت کی تکلیف سے بچنے کا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا احساس اس کو جاتا کہ ایک انسان دنیا اور آثرت میں چننے کا موقع آئے آخرت کو چمیں دنیا اس کی نگاہ میں آخرت کے مقابلے میں کم قیمت ہو بلکہ ایمان کا جب مرتبہ بڑھ جائے وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں تولنے لائق نہ سمجھے اتنی آدھا آخرت ہے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا بل تو فرون الحیات دنیا و الآخرت بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت و خیر و قی رن زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے آخرت اور دنیا کا کوئی موازنہ نہیں ہے کوئی دونوں کا کمپیریسن نہیں ہو سکتا ہے آکرت کے مقابلے میں دنیا گھٹیا ہے دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہے اور یہاں کی حیات ختم ہونے والی ہے وہاں کی حیات باقی رہنے والی اگر اس کے ملاج آپ تکلیفوں کا معاملہ دیکھیں تب بھی معاملہ بڑا سنگین ہے دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں کی بیماری کا فقر فخر فاقہ یہاں کی بھوک یہاں, یہاں, یہاں کی تکلیف یہاں کی چیزیں اتنی زیادہ سنگین نہیں لیکن اس کے مقابلے میں آخر آگرت میں آدمی پریشان ہو جائے گا وہاں کی تکلیف کا اس سے جوڑ نہیں ہو سکتا ہے وہاں کی آگ یہاں سے ستر گنا سے زیادہ شدید ہے وہاں کی آگ یہاں سے کئی گنا زیادہ سخت ہے وہاں کی تکلیف یہاں سے بہت زیادہ سخت ہے تو دو باتیں مومن کو زندگی میں یاد رکھنی چاہیے اور اس کا امتحان ہے ایک مومن مخلوق کے مقابلے میں خالق کو چننے والا وہ اللہ کو کھونے کے لیے تیار نہ ہو اور دو وہ دنیا کے مقابلے میں آقرت کو چننے والا ہو آقرت کو ترجیح دینے والا ہو یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں یہ آدمی کامیاب ہے اسی نے آپ دیکھیں گے حدیثوں میں قرآن کی آیتوں میں آپ کو ہمیشہ دو چیزیں جوڑی سے ملیں گی مثلا من کان نیوک باللہ والیوم آخری فلیم یا منکان فلا رہ دو باتیں ہمیشہ آپ کو ملے گی اللہ اور آخرت اللہ اور آخرت مومن کی زندگی میں یہ دو بنیادی باتیں ہوتی جو اس کے ذہن میں رکھ کے جیتا ہے مجھ کو اللہ چاہیے مخلوق نہیں مخلوق کو کھو دوں گا اللہ کو نہیں کھو مجھ کو آکرت چاہیے دنیا نہیں دنیا مل گئی اچھی بات ہے یہ عادت ہے مقصد دنیا نہیں مقصد آگر ہے مقصد میرا آخرت ہے تو اللہ اور آخرت کو مقصود بنانا کامیابی کا پہلا قدم اور مخلوق اور دنیا کی زندگی کو مقصد بنانا ناکامی کی سیڑھی ہے بلکہ سیڑھی کیا کہیں کھائی انسان برباد ہوا جب وہ اللہ کے مقابلے میں چیزوں لوگوں کو سماج ترجیح دیتا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے یہ ناکامی ہے لہذا آج کی اس گفتگو میں ہم سلق کی زندگی میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اپنی جان اپنی مان اپنی راحتوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور یہ ایسا باب ہے کہ اگر آپ اس میں شروع کریں تو ان کی زندگی کا ہر دن اس سے بھرا ہوا ملے گا لہذا سارے واقعات اور ساری چیزیں اب نہیں لے سکتے کچھ واقعات ان کی زندگی سے ہم لیں گے مثال کے طور پر اگر ابن ابھی عوام ان کا ایک انہوں نے جو روایت نقل کی اور یہ قصہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آفرت کو دنیا پر ترجیح دینا آفرت کو چننا دنیا کو چھوڑ کے اور یہ آدمی کا قصہ نہیں ہے میں عورت کا قصہ بیان دوں گا کہ اس زمانے کی عورتوں کے حوصلے مردوں کے آج کے مردوں سے زیادہ دی. عطا ابن ابی رباق کہتے ہیں قال علی ابن عباسی مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا علاقی کا امرا من اب جن کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں تمہیں دیکھنا ہے جنتی عورت اول تو بالاسودا یہ جو حبشی عورت ہے کاری عورت ہے یہ عورت جنتی عورت ہے اط نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ثقالت انسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو بیماری ہے مجھ کو مرغی کا چکر آتا ہے مرغی کے دورے پڑتے ہیں وہ انکش اور جب دورہ پڑتا ہے تو پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا ہے میرا چہرہ اور سب جو ہے انہیں پردہ کھل جاتا ہے بے پردگی ہو جاتی ہے پدر واغ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس سے شپا مل جائے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کال انشی تھی صبر جن اگر تم نے صبر کیا تمہاری مرضی انشی تھی صبر کی اگر تم چاہو تو صبر کرو ولکن لکیل لیکن اس کے بدلے تمہارے لیے کیا ہے جنت ہے اور وہ ان شی گیا تو اللہ انوا اور اگر تم چاہو تمہاری چوائس تمہاری مرضی تمہاری چاہ تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو کیا دے ان بھی کہ تم کو اللہ تعالی عافیت دے یعنی اس مرض سے نجات دے, دے انتخاب تمہارا میں نے کہا نا مومن کی زندگی میں ہمیشہ ہر دن ہر لمحہ انتخاب ہوتا ہے اور یہی انتخاب یہی چننا اس کا انتخاب ہے کہ آدمی چنتا کیا ہے اور انسان کی مندی اور اس انسان کے کردار کی بلندی اس کے انتخاب سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کتنا کس لیول کا ہے یہ پتا کرنا ہو تو آپ اس کا انتخاب دیکھیں وہ چنتا کیا ہے جب اس کو چننے کا موقع آتا ہے وہ کیا چنتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے اس کی عقل کی اس کی منتحہ اس کا کیا ہے اس کا لیول کیا ہے انسان کا انسان کا مقام اس کے انتخاب اور ترجیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس سے اس کا لیول معلوم ہوتا ہے ایک عام عوض ہے کالی کلوٹی عورت یہ بھی نہیں کہ عرب ہو بہت اونچے خاندان کی ہر شی عورت ہے کالی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی اللہ کے رسول مجھ کو بیماری ہے اور آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے کہ مجھ کو اللہ تعالی اس بیماری سے چھپا دے کیوں اس لیے کہ جب یہ دورہ پڑتا ہے بے پردگی ہو جاتی ہے احساس کی چیز کا ہے ٹینشن کیا ہے بے پردگی شر وجہ ہے لیکن چاہتی کہ شفا ملے اچھا یہاں سوچنے کی چیز ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھ کو شفا دیجیے دی کی کیا کہہ رہی ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھ کو اللہ تعالی شفا دے معلوم یہ کہ اس زمانے کی عام عورتوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شفا نبی نہیں اللہ تعالی دیتا ہے شفا نبی کے ہاتھ میں نہیں بدقسمتی سے آج کیا ہے آج عقیدہ بہت ساری بہنوں کا خواتین کئی ہیں کہ آج قبروں میں جو مدفون اولیاء ہیں وہ شفا دیتے ہیں زندہ نبی سامنے اور اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مہراج کی رات میں خود بلایا اور امامت کی انبیاء کی اس شخصیت سے کیا کہہ اور عام عورت ہے آپ نے نہیں کہا تیرا عقیدہ درست کا شفا میں دیتا ہوں نہیں اس عورت کا عقیدہ بالکل ٹھوس اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو چھپا دیں آپ نے دو میں سے ایک چیز چننے کے لیے اسے کہا کرے اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو یعنی بیماری باقی رہے گی اور تکلیف ہوگی اور تم اس پر اگر صبر کر لو دنیا کی زندگی میں آکرت میں تمہارے لیے جنت کا آتا ہے دو میں سے ایک چن لو دنیا کی رات یا آقرت کی جنت دنیا کی رات یا آثرت کی جنت دو میں سے ایک تم چنا تمہارا انتخاب اب ہم میں سے کوئی ہو رہے گا میں نیتیا کر لوں گا انشاءاللہ شاء بقیہ زندگی میں اب اس سے تو چھٹکارا مجھ کو جائے کتنے لوگ پریشان دراصل موٹا بخار آ گیا ڈینگیو کا یا کسی اور چیز کا الا موت دے دے اس سے تو موت اچھی معلوم ہے موت کے بعد کیا ہونے والا معلوم ہے تجھ کو آدمی دنیا کی ذرا سی تکلیف سے اور پریشان ہو جاتا ہے ندی کی تکلیف کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے انسان سواری پر ہے گر جائے انسان نماز میں کھڑا ہے ندی کے کنارے کھڑا ہے کسی پل پر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی معمولی بات نہیں رسک ہے اس میں بہت بڑا آپ کی کھانا پکا رہی اور گروی اس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن آپ نے اختیار کیا ہے اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی تھی اور اس کے مطابق آپ بولتے تھے یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ اللہ کی وحی کے تابے کہتا ہے تو آپ نے کہا دیکھو تمہارے دو آپشن میں سے ایک آپشن ہے چنو یہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ جنت کا وعدہ کون کرتا ہے اللہ کا یقین سے کہہ رہے ہیں جنت وہ لکیل تو اللہ کی طرف سے آپشن آیا ایک عورت کے لیے اس عورت نے کیا کہا ایک لفظ میں کہا وکالت کہا کہ میں ٹھیک ہے اب جب دو ایک چننا ہے صبر پر جنت ہے اگر تو میں صبر کرنے کے لیے تیار میں صبر کرنے کے لیے تیار لیکن فقالت کی نتکش بیماری تو ٹھیک ہے لیکن بیماری میں جو بے پردگی ہوتی ہے اللہ کے رسول فدر اللہ علی اللہ اطکشہ کم سے کم اتنی تو دعا کر لیجئے کہ اگر دورہ مجھ کو پڑھے تو بے پردگی میری نہ ہو سوچئے بیماری رہنا ٹھیک ہے رہنے تو بیماری سے آپ یت نہیں چاہیے مجھ کو اگر انتخاب دیا گیا ہے میں جنت چنتی ہوں بیماری رہنے دوا دیجیے لیکن اس بیماری میں مجھ کو چوٹ لگ جائے جو بھی ہو جائے ایک الگ بات ہے بے پردگی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول یہ دعا کیجیے کہ میں اگر چکر آ کے گر جاؤں دورہ پڑ جائے مجھے کوئی درد نہ ہو یہ نہیں کہہ کی ہے بے پردگی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی حالت میں بھی آپ سوچیں کہ اس عورت کو پردے کا کتنا احساس ہے کسی کو دورہ پڑ جائے چکر آ کے گر جائے اس وقت میں وہ شریعت کا مکلب ہوتا ہے نہیں اس وقت میں اگر بے پردگی ہوتی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن جب انسان کے دل میں شریعت کا لحاظ ہوتا ہے اللہ کی نیک بندیوں میں جب اللہ کے حکموں کا خیال ہوتا ہے ان کو یہ ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کا حکم ٹوٹانے چاہیے حیا اتنی غالب ان لوگوں پر تھی کہ اس حالت میں بھی جب کہ مجھ پر شریعت لاگ نہیں ہوتی ہے بے ہوشی کی حالت میں تب بھی بے پردگی نہیں ہونا چاہیے کہا کہ فدر اللہ, اللہ تکشپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اباس کہتے ہیں پدایا آپ نے اتنی دعا کر دی ہے اے اللہ اس کو جب تک کرا جائے دورہ پڑے اے اللہ اس کی بے پردگی نہ اسی لیے ابن عباس نے ایک زمانے کے بعد جب دیکھا کعبہ کے پاس عورت تباہ کر کہا جنتی عورت دیکھنا ہے بتائیے وہ عورت جنت عورت ہے کیوں؟ کہ اس نے اس بات کو نبھایا اس نے اس بات کو نبھایا اس نے چھنا اس نے انتخاب کیا سوچیے زندگی بھر بیماری کے ساتھ جینا کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بڑھاپا بھی آئے گا اس بیماری کے ساتھ موت تک جینا کس وعدے پر جنت کے بعد کہ وعدہ کرنے والا کون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہیں ان اللہ اور بالکل میار اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا جب وعدہ کیا تو دے کے رہے گا ایک چیز پر مل رہی جنت ایسی ہزاروں زندگیاں جلیں گی کتنا جین ہے کیا کچھ نہیں کرنا کتنی کوتاحی انسان سے ہو سکتی ہیں اپنے نیک آد پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے معلوم نہیں جمع روزے ذکر گئے اللہ قبول کر لے تو ایک صبر کر لو بس اس کے ساتھ جی لو شکایت مت کرو اللہ کی جی لو اس تقلیف کے ساتھ کوئی بات نہیں ہم سوچیے دنیا میں ایک انسان کے لیے محرومی کے ساتھ جینا جنت پانے کی اللہ کی ربا پانے کی یہ اس کے کردار کی ابھی کے علامت ہے یہ ساتھ کے علامت ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے اس کا ایمان محفوظ ہے آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک عورت کے سامنے کوئی بہت معروف اور بہت مشہور عورت ہے معاشرے کے اندر ایسا بھی نہیں لیکن اس عورت نے جب اس کے سامنے امتحان کا وقت آیا اس نے صحیح چیز کو چنا یہ چیز ہم اپنی زندگی میں چیک کرے ہیں کیا آج ہم فقر ہمقر آ جائیں تو ہم حرام سے بچتے ہیں کیا ہمارے لیے دنیا کھونے کا وقت آ جائے اللہ کے خاطر آخرت کے خاطر ہم اس کے کھونے کے لیے تیار نہیں گئے یہ ہمارے لیے سوال ہے ایک عام عورت اس زمانے کی اس لیول کی ہوا کرتی تھی کہ اس کے اندر شریعت کا لحاظ اور دنیا میں صبر کرنے کا مزاج یہ چیز دونوں چیزیں اس کے اندر تھی شریعت پر استقامت اور اللہ کے فیصلوں پر تقدیر پر صبر یہ پہلا واقعہ ہوا اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس عورت کا نام ایک روایت میں آیا ہے جس کا نام تھا ام ام ام زفر زفر دوسرا دیکھتے ہیں ابن کہتے ہیں اب یہاں ہم دیکھیں گے دوسری چیز کہ دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف کا خوف آدمی کو چننا ہے دنیا کی تکلیف چنتا ہے آخرت گناہ کر کے آطرت کی تکلیف ہوتا ہے یا انسان دنیا کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے آکرت کی تکلیف سے بس نہیں برائی اللہ رسول اور ہمارے اسلم صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس آئے يا رسول رسول اوری بہت انتظاری ظلم ہوا ہے میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر لیا اور مجھ سے زینا ہوا ہے زینا کا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے وہ امی اری دو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں فرد دہو اللہ کے نبی صلی اللہ اس نے واپس لوٹا دیا فلم مکان امین اللہ بھی اگلا دن جب آیا پھر واپس سے آیا پکا لیا رسول اللہ بھی نہیں تو فرد دہ اللہ کے رسول ابھی کلیرٹی نہیں ہے زینا کس قسم کا ہے آنکھ کا گنا ہے زبان کا گنا ہے ہاتھ کا گنا ہے یہ بڑا زینان ہے واپسی ابھی اس زبان سے صاف نہیں رہا آپ نے واپس پھیر دیا دوسری مرتبہ واپس لوٹا دیا بار صلاح رسول اللہ صلی اللہ اور علاقہ میں آپ نے آدمی بھیجا ان کے قبیلے میں ان کے لوگوں کے پاس فقالم ابیات کی بھاشن دیکھو سیاحت تو ٹھیک ہے یہ آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس سے مالی پتھروں سے سنسار کیا جائے گا تو کلیئرٹی یہاں نہیں بس بول دیا ایسا نہیں ہوتا ہے آدمی بھیجا فون جاؤ چیک کرو یہ آدمی करो رہا ہے دو دن سے दो दिन ہے بار بار کہتا ہے اس کو پاک کیجیے جاؤ دیکھو فارم سے پوچھو اس کی عقل تو خراب نہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کو سزا دے دے اور اس کی عقل خراب نکلے کہا اتمبی عقل کی بسن تم کیوں اس کے بارے میں تم کیا کہنا ہے کہیں عقل تو خراب نہیں لوگوں نے کہا ہمارے نزدیک تو ہمیں سے عقل مندوں میں سے عقل مند ہے ایسا نہیں جس کی عقل خراب ہے ہمیں نیت لوگوں میں سے ہے اور اس کی عقل خراب ہے ایسا ہم نہیں جانتے ہیں تو عقل مند لوگوں میں سے اور نیک لوگوں میں سے گناہ ہو گیا اب کیا کریں گے فطا اختا تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آپ نے بھیجا دیکھو پکا سوچ سمجھ کے بتاؤ اس آدمی کے پھر آیا تین بار آیا مجھ کو پا کیجیے پاک کیجیے نہیں اس کی عقل اب بھی ٹھیک ٹھاک ہے یہ پاگل ہوا نہیں ہے یہ صحیح تعلیم ہے پلمیا ہے بہوجم جب چوتھی مرتبہ آیا تو مرتبہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پوری تحقیق ہو گئی کہا کہ ٹھیک ہے اب جب گناہ ہوا ہے اور اقرار بھی وہ کر رہا ہے عقل بھی خراب نہیں بعض رواج تو میں دیکھو شراب تو نہیں کی اس نے صاحب کار نہیں شراب نہیں نے حکم دیا اور گڑھا کودا گیا اور اس کو, ان صحابی کو کر دیا گیا جب یہ واقعہ ہو گیا ایک اور عورت آئی ایک عورت آئی غام ریا تھی وہ ایک قبیلے کی عورت تھی فقالت یا رسول اللہ اِنّي قد رسول مجھ سے ہو گیا آپ مجھ کو بھی پاک کر لیجئے آپ مجھ کو بھی پاک کریں وہ نہ لوٹایا پلم اگلا دن آیا پھر سے وہ آئی کالت رسول اللہ سردنی الہ کے رسول لین سدنی آپ مجھ کو کیوں لوٹاتے ہیں لن تر کما ردت تھا مائزن <تصفيق> آپ شاید مجھ کو ایسی لوٹا رہے ہیں بار بار جیسے آپ مائنس کو لوٹا رہے تھے یعنی واقعہ اس عورت کو بھی معلوم ہے کہ ایسا ایسا کیس مدینے میں ہو چکا ہے جیسے ان کو لوٹائے جیسے ان کو بھیج دیا واپس اللہ کے مجھ کو بھیجنا چاہتے ہیں بھی ابلا اللہ کی قسم میں امن سے ہوں میری تو دلیل ہی ہے میں امن سے ہوں نہیں ج نہیں ہوتا ہے تب تک میں آنا واپس جاؤ جب بچہ ہوگا تب آنا پل والے ادب خوبصبی خیر قسم جب بچہ ہو گیا گود میں کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو لے کر آئی کالت احادا قد والا کے لیجیے بچہ پیدا ہو گیا اب آپ نے بلایا تھا میں آ گئی کال عید ہبھی حکا تو نہیں لے جاؤ اس کو واپس اور جاؤ جب تک کہ اس کا دودھ چھوٹا نہیں تب تک مت آنا اس کو دودھ پلاتی رہنا جب اس کا دودھ چھوٹ جائے تب آنا پل مک آت کو بے سبھی فی کس جب بچہ پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے بعد دودھ بھی اس کا پیا اور چھوڑ گیا دودھ اس کے بعد پھر آئی اور بچے کو گود میں لے کر آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر جس کا دودھ میں نے چھوڑا دیا وقت اب تو یہ کھانے بھی لگا ہے اب تو یہ کھانے بھی لگا ہے آپ نے وہ بچہ لیا اور مسلمانوں میں سے کسی کے دم میں وہ بچہ کر دیا تو پھر الا صدری پھر آپ نے حکم دیا اور گڑا کھودا گیا اور وہ عورت اس کے سینے تک وہ گڑا کھودا گیا اور اس کو میں رکھا گیا وہ امرا نا اور لوگوں کو حکم دیا اپنے تو اس عورت کو سنسار کر دیا گیا اسلامی سزا زنا کی نافذ کی گئی فروخ بحجہ خال ابن ولید رضی اللہ عنہ پتھر تھا پتھر مارا تو اس کے ہاتھ میں سر میں لگا فتح خون اڑ کے ان کے چہرے پر جب اڑا اس عورت کا تو انہوں نے کچھ بری بات اس عورت کے بارے میں کہی اس خون کی وجہ سے فسمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت آپ نے وہ بات سنی جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں سخت بات کچھ کہی تھی خالب ذرا سمجھو ایسی بات مت کروی نفیب لطن لوتا بہاسا مک سنگھ لہو فرا کہا کہ اگر یعنی اتنی اتنی لوگ اگر یہ توبہ کرتے تب بھی یعنی پورے مدینہ کے لیے توبہ کرتی تب بھی ان سب کی موسلت ہو جاتی اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر اس کی توبہ بانٹ دی جاتی پورے مدینے کے گھروں پر اس کی توبہ بانٹ دی جاتی سب کی مختلف ہو جاتی ایسی توبہ اس نے کی ہے سر مارا مارا بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکم دیا اس کی جنازے کی نماز ہوئی اور اس کو دقن کیا گیا فصل اللہ علیہ آپ نے خود اس کی نماز جنازے کی نماز پڑھائی اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو شخص اس زمانے کے صحابہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء ناسوم ہوتے ہیں دوسرے نہیں لیکن آپ دیکھیے انسان سے گناہ ہو جانے کے بعد بھی اگر اس انسان کے اندر خیر ہے تو وہ اپنے گناہ کے ذریعے سے اس کی بات توبہ کرنے سے اتنا آگا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی توبہ دوسروں کے گھروں پر سارے لوگوں پر بلکہ پوری بستی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہوتا ہے باغ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو کر پھر جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ توبہ اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ان کی مغفرت کر دیتا ہے ان کے مراضب کو بڑھا دیتا ہے یہ اس زمانے کے لوگ ہیں کہ اس زمانے کا گناہ کرنے والا کتنا آلہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایسی توبہ اس سے ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو اس نے پیش کر دیا آخر کی تکلیف نہیں چاہیے جذبات میں آدمی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ انسان ہے اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ محرم کسی کرتا ہے سوال یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے ہر ببو ہر بقا خوابی محرم اللہ تعالا اللہ تعالیٰ گناؤں کا بخشنے والا ہے اگر بندے گناہ ہی نہیں کرتے تو اللہ بخشان اللہ کے انسان کو بنایا اس طرح کہ اس سے ساری کوشش کے بعد بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی کبھی چھوٹا تو کبھی بڑا گنا ہوا ہے شیطان کا فتنہ لگا ہوا ہے سامان کا فتنہ لگا ہے دنیا کی خوبصورتی اور زینت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے کبھی کبھی آدمی صحیح ہونے کے باوجود اس کا قدم رڑڑا جاتا ہے لیکن ایک انسان جب گندگی میں گر جائے تو اسی میں پڑا رہے یا باہر نکل کے پاک ہونے کی کوشش کرے اس کا امتحان اسی میں ہوتا ہے آپ دیکھیں دونوں سے غلطی ہوئی گناہ ہوا زنا جیسا گناہ ہوا لیکن دونوں نے جب ان کو واقعی احساس ہوا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو اب دنیا اور آخرت میں سے ہم کو چننا ہے انہوں نے دنیا کے مقابلے میں کس کو چنا کہ دنیا کی سزا ہے اس میں بڑی تکلیف رجم کرنا کوئی معمولی چیز نہیں یہ تکلیف ہے لیکن اس کے مقابلے میں آکر کی تکلیف بہت سنگین ہے وہ تکلیف ہم کو نہیں چاہیے چاہے دنیا میں ہم کو رجم کر دیا جائے چاہے دنیا میں ہم کو ہرا کر دیا جائے وہ چل جائے گا لیکن آکرس میں جہنم کے آگ ہم کو نہیں چلے گی سارا بدن پتھروں سے مار مار کے زخمی کر کے ہم کو موت آ جائے چلے گا لیکن وہی بدن جہنم کی آگ میں جلے ہم کو نہیں چلے گا مرد بھی ہے عورت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے ہیں سوچیے آدمی بھی عورت بھی ہو سکتا تھا کہتے ہم تو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن آپ نے واپس بھیج دیا مسئلہ پتا اندر سے سکون نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپنے کی بنیاد پر لوٹایا ہم نے اس شرط کی بنیاد پر لوٹایا کہ نہیں ہماری عصل تو خراب نہیں ہے لیکن ہماری عصل خراب نہیں ہمیں سوچ سمجھ کے گناہ کیے ہیں لہذا ہم واپس جائیں گے اور تین تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور پھر مجبور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد قائم کرنی پڑ رہی واقعی آپ دیکھیے کہ کتنا اندر سے تڑپ ہوگی کہ کسی طرح سے اس گناہ سے ملک کو نجات مل جائے ہم یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ توبہ کر لے ماف ہو جائیں توبہ کر لیں معاف ہو جائے گا گناہ اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرتا لیکن نہیں اللہ نے جب یہ سزا رکھی ہے تو وہ سزا مجھ کو چاہیے اللہ نے یوں ہی سزا نہیں رکھی ہے کامل پاکی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یا نہ کرے کامل پاکی تبھی ہوگی جب اللہ نے جو دنیا میں سزا رکھی اگر میں نے گناہ کی لذت اٹھائی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ سزا بھی مجھ کو ملنا چاہیے گناہ ہو جانے کے بعد انسان کے اندر ندامت کا پیدا ہونا پاک ہونے کا جذبہ اندر پیدا ہونا یہ اس کے ایمان کا نتیجہ ہے آج ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں آج ہم کتنے حکموں کو اللہ کے توڑ دیتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ایک ایک گنا آدمی کو قیامت کے دن ایک گناہ جہنم میں لے جا سکتا ہے ایک عورت बिल्ली को बांध के रखने की वजह से बिल्ली मर गई जानमत मिल गई सोचिए एक गुनाह भी इंसान को जानवत में नहीं जा सकता है लेकिन हम गुनाह के बारे में कितने बेफिक्र हैं हमारी बेफिक्री पर भी ताजुब है और हमारी उम्मीदों पर भी ताजुब है कितने गुनाह करके भी हमारी उम्मीदें आई आप مشقت برداشت کرنا عبد اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے اوقات ہو گئی تو میں نے اب ہم دیکھیں گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا قربانی دینا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وبات ہو گئی تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا ایک نوجوان میرے ساتھ ملتے اسے کہا کہ چلو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم جمع کرتے ہیں اتنے سارے صحابہ موجود ہیں آؤ ہم ان سے دین کی باتیں دین کی باتیں حدیثیں جمع کرتے ہیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صحابہ بہت سارے ہیں آج وقت ہے جمع کر لیتے ہیں يَا ابن عباس>, کہا کہ اے ابن عباس تمہارے حال پر بڑا تعجب ہے نہیں تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو تمہاری حاجت پڑے گی تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت ہوگی وفی الناس من نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابہ موجود ہیں اور ترک حضاری کا انہوں نے تو خیال چھوڑ دیا حدیث جمع کرنے کا لیکن میں اس کام پر ڈٹا رہا میں نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا بلکہ میں اس کام میں لگ گیا فن کا نل ابلونی حدیث عنی نبی عنی رجوئی فعتی وقات مجھے جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صحابی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تو میں خود چل کے ان کے گھر جاتا ایسے وقت میں پہنچتا کہ وہ آرام کر رہے ہوتے فاصوت صدوری اعلیٰ بابی فتس پر ریپ والا وش ہی توڑا میں اپنی چادر یا اپنی شال یا جو بھی میرا تھا اوڑنا, اوڑنا میں اس کو ان کے دروازے کے پاس بچھاتا اور ٹیک لگا کے بس بیٹھا رہتا اور وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے حال یہ ہوتا کہ آندھی دھول اور مٹی اڑا کے ہوائیں میرے منہ پر مارتی تھی ایسی ہوا چلتی تھی ہوتی ریکسٹار ہے گھر کے باہر میں بیٹھا ہوں دھوپ ہے لیکن اس کے باوجود میں بیٹھا رہتا تھا ٹیک لگا کے دیوار سے ان کی اور ہوائیں آتی تھی اور مٹی اڑا اڑا کے میرے منہ پہ اس کو مارتی تھیڑ منہ پہ لگتے تھے فیاپور جو से جب وہ گھر سے اپنے باہر نکلتے जाते کو دیکھ کے چمک جاتے اور کہتے فیاپور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ماں جا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ججادار بھائی آپ کو کیا چیز کسی کو بھیج دیتے میں خود چل کے آپ کے پاس آتا کسی کو بھیج دیتے میں خود آپ کے پاس آتا ان اللہ میں کہتا نہیں نہیں میں زیادہ حقدار تھا کہ میں آپ کے پاس مجھے علم کی ضرورت ہے مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے حدیث اور میں اس سے وہ ایک حدیث جو ان کے پاس ہوا کرتی تھی میں وہ ایک حدیث ان سے پوچھتا اور کچھ حدیث بتاتے رجل وہ صاحب زندہ رہے انہوں نے مجھ کو دیکھا وَقَدْ چلے گئے اور حبیثیں جو صحابہ کے پاس ہوا کرتی تھی میرے پاس جمع ہو گئی تو میرے پاس لوگ آ کر میرے اطراف جمع ہونے لگے دین کی بات سیکھنے کے لیے وہ صاحب ان کی زبان سے نکلا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا اس حدیث کو امام عدارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اس حدیث سے صحابہ کا ڈیڈیکیشن معلوم ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی دیکھیے شرف خاندان کا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاذاد بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر نے بچپن سے نبی کو پایا ہے لیکن خاندانی شرف کو منوا کر لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلاتے ہیں کہ مجھ کو حدیث بتاؤ چلو جو جو حدیث تمہارے پاس دین کی قدر دین کی قیمت دین کی عظمت دل میں کتنی ہے خود چل کے ایک حدیث کے لیے گھر کے باہر جا کر دھوپ میں بیٹھتے اور گھنٹوں معلوم ہی کتنی دیر بیٹھا کرتے ہوں گے جا کے بیٹھے گھر کے باہر ہوائیں آ رہی ہیں تیزی آندھی یہ بھی نہیں کہ جا کے ان کو ستا رہے ہیں کھٹکھٹا رہے ہیں آرام چھوڑو حدیث بتاؤ نہیں ان کا آرام ہو جائے وہ اپنا آرام کر لیں میں ان کو اپنی وجہ سے تکلیف کی تکلیف اٹھانے کا حقدار میں ہوں مجھے مجھ کو کرنا چاہیے میں دین کے خاطر ثواب کے لیے علم کی خاطر مشقت برداشت کروں چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے اسی کے بعد علماء نے کہا جیسے پھلدار پیڑ کے پاس کوئی آدمی ہوتا ہے پتھر نہ مارے پیڑ کو پتھر نہ مارے پھل گرنے کا انتظار کرے خیر وہ دور آج نہیں ہے کہ اتنا سفر لوگوں میں ہو پتھر مارنے والی پبلک ہوتی رات کو تین بجے بتائیے مسرا لڑکا ہوا ہے نام کیا رکھنا ہے آج یہ حال ہمارے یہاں پر ہے کہ رات کے تین بجے بیچارہ حالم سفر سے آیا ہے اور تھک ابھی نیند لگی تھی کہ ٹرین ٹرین فون بجا پورا کیا کوئی موت ہو گئی کوئی معلوم نہیں کیا بچہ پیدا ہوا ہے نام کیا رکھا جائے بتائیے صبح تک تو رک جاتے آج سوچا کہ ابھی نام معلوم ہو جائے لوگ پوچھ رہے ہیں رشتہ دار کیا نام رکھنے والے یہ حال ہمارا ہے تو جا کر بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں بیٹھتے تھے اور ایک ایک ہری جمع دیکھیں یہ ڈیڈیکیشن ہوتا ہے پیارے رسول رسوس آج آدمی دنیا کے لیے تو کر سکتا ہے کہ دین کے لیے نہیں کرتا ہے وصولی کرنی ہے بزنس کیا ہوا है اس کے पैसे پیسے جو ہے اس کو के लिए کے जाकर برابر جا کر بیٹھتا ہے اور लेकिन کرتا ہے لیکن دینی مجالس میں بیٹھنے کا معاملہ آیا تو بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے اور اگر عنوان کتاب کا وہی وہ جو پہلے سن چکے ہیں بھائی توحیق پہ بیان ہوگا کہ تو سن چکا تو ایک مرتبہ اگر وہ سن لیا ہے وہ آئے وہ حدیث وہ عنوان اس پر بات سن لی ہے زندگی بھر کے لیے اپنے لیے آرام کر لیتا ہے لیکن کھانا کل بھی کھایا تھا آج بھی کھاؤں گا مرنے تک کھاؤں گا اس میں کہتا کل ہی تو کھایا تھا وہی تو کھایا تھا کھا چکا ہوں اب بھی کھاؤں گا اس کے بعد کھانے کے بارے میں وہی کھانے روزانہ کھائے گا پیسہ وہی تو پیسہ ہے کتنی بار استعمال کیا نہیں چاہیے اب کرتا ہے نہیں آنے تو وہی تو نوٹ ہے بھائی واپس آئے آنے تک. کام پہ جانا ہے کل بھی گیا تھا آج بھی گیا تھا کل بھی جاؤں گا مرنے تک جاؤں میں بھائی جائیں تو کیسا ہوگا بھائی جاب پھر ریگولر جائے گا بسیں بدل بدل کے جائے گا ٹرینیں بدل بدل کے جائے گا دن بھر آٹھ آٹھ گھنٹے وہاں محنت کرے گا اور باس کو خوش کرنے کے لیے اور بھی کرے گا لیکن دینی مجالس عبادات اللہ کے قرآن کے سیکھنے کے حلقے دین کے سیکھنے کی مجلسیں قرآن سنت کی باتیں عقائد کی صلاح احکام کے سیکھنے کی مجالس آدمی بچتا ہے یہ صاحب یاد دیکھ کہ دھوپ میں جا کے بیٹھ رہے ہوں جب مقام ملتا ہے تو مجاہرے سے ملتا ہے اللہ کے پاس مقام ایسا نہیں کہ پھینک دے کسی کے لیے اٹھا یا کوئی بھی ایسا نہیں مقام پانے کے لیے آدمی کو سیڑھیاں چڑھ کے مجاہدہ کر کے پھر پھل توڑنا پڑتا ہے لہذا علو کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ پرماتا جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی رہبری نایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے سامنے وہ ان اللہ علامین کہ مجاہدے پر ہدایت ملتی ہے جتنا مجھے ادا آدمی کرتا ہے دین کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے آگے بتائیے دنیا کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے آدمی اپنی زندگی میں لسٹ بنائے ایک نوٹ بک بنائے دائیں بائیں دنیا دین اور ڈیلی لکھتا چلا جائے کہ میں نے آج دنیا کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی اور میں نے آج دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی کتنے کانے دین کے خالی چلے جائیں گے اور دنیا لکھنے کو جگہ نہیں رہے گی اس کو دین کے کارنے میں جگہ نکالنی پڑے گی اتنی تکلیف دنیا کی اٹھاتا ہے کتنی باتیں سنتا ہے کتنی چکر کاٹتا ہے کتنی تکلیف دنیا کے لیے آپ میں بھٹکتا ہے ایک کلفی والا دن بھر بھٹکتا ہے ایک تجارت کرنے والا دن بھر بھٹکتا ہے مارکیٹنگ والا دنیا کے لیے کتنا ہے لیکن وہی کام اگر اللہ کی خاطر آخر کی خاطر دین کی خاطر کرنے کا موقع ہے آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے کیوں یقین کی کمزوری ہے یقین اگر ویسا ہوتا ہے جیسے دنیا کا ہے تو پھر یہ حال نہ ہوتا صاحب دیکھیے دینی علم حاصل کرنے کے لیے کیا جذبان پر ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی چیز قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ کو پانے کے لیے چیزیں کھونا صحابہ کی زندگی میں کیسا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج تم نے مال کر دیا کہتے ہیں ابواری أبو مدینے میں باغوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار انسان تھے خوب ان کے باغ اور یہ بہت خوش تھا ان کے پاس اچھا خاصا باغ ان کا تھا وہ ما احب اموالی بے ان کا سب سے پیارا مال پراپرٹی سب سے پیاری چیز جو ان کو بہت محبوب تھی ان کا باغ تھا جس کا نام تھا بے خام وہ کا اس کی خاص بات یہ تھی کہ مسجد نوئی کے ایک دم سامنے ہوتے باغ میں بیٹھے آرام سے ایک دم شاؤمین اور اذان ہوئی چیز مسجد میں کتنا اچھا ہے باغ ان کا اور مسجد کے ایک دم سامنے ہے کہنا مستقب بلت المسد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف اوقات میں اس باغ میں جایا کرتے تھے ماں اور اس کا عمدہ پانی آپ کیا کرتے تھے باغ میں پانی ہی تھا وہ بھی وہ کون سی زمین ہے عرب عرب میں باغ باغ میں پانی ٹھنڈا پانی کیا, کیا کہنے باغ کتنا قیمتی ہوگا ہو اسی لیے ان کو بہت پسند تھا پلم پلم آیا جب یہ آئس قرآن کی ناظر ہوئی لن تھن تم پیپو تم نیکی کا مرتبہ اس وقت تک کے نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز خرچ نہ کرو اللہ کے نزدیک نیک بندے کا مقام چاہیے ٹاپ لیول کا نیک بننا ہے تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز دو نہیں چھوڑ کو. اللہ کو پانا ہے نا تو اپنی پیاری چیز کو چھوڑو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کیا انتہا تھا پل یا بنائیا انا میں جب بچہ جمان ہو گیا باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو خواب اللہ تعالی نے باپ کو دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کرنا ہوں مجھ کو خواب میں کیا آ ہے میں تم کو ذبح زباد... اپنے ہاتھوں سے میں تم کو ذبح زباد... کرنا کیا کہنا ہے تمہارا اس بارے میں ماں بات کہیں کیا رائے تو بھی کچھ بولنا چاہتا ہے میں. بیٹے نے کیا جواب دیا کہا اے میرے والد آپ کو جو حکم ہے نا آپ کیجئے ستر ان شاء اللہ جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے آپ یقین رکھیں آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے ذبح کرنے کے لیے حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نبی کو اللہ کا کہاں آتا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ کو اگر مجھے ذبح کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کیجئے میں صبر کروں گا آپ بے فکر رہیں میرے بارے میں آپ سوچیں مت کچھ انتہان ہی اللہ کی طرف سے زندگی میں اکثر ہوتا ہے کہ محبوب کے لیے محبوب ترین چیز کو چھوڑتا ہے کہ نہیں تو تیرا اصل محبوب کون ہے اللہ یا چیزیں اب اللہ نے اتحا میں ڈال دیا سارے لوگوں کو کہا کہ لن کہن البر بر کہتے ہیں نیکی کا اعلیٰ مرتبہ تم اس مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم حتی تا تم فکو میں مرتحبو یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے محبوب ہے محبوب اللہ ہے پانا ہے اس کو تو اپنی دنیا کی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو اس کا محبوب ہونا عیب نہیں لیکن اللہ پر ترجیح دینا عیب ہے چیزیں آدمی کو پسند ہوتی ہوئی لیکن اللہ تعالی سب سے زیادہ پسند ہونا چاہیے اور چننے کا موقع آئے تو چیزوں کے مقابلے میں آدمی اللہ کو چنے یہ اس نے صحیح انتخاب کیا اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ وہ انہ صاحب نے کیا کہا فقال رسول اللہ رسول کے پاس آئے کہا رسول ما تحبون اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہی کہ تم اس وقت تک کی نیکی کا اونچا مرتبہ نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو اور میرے نزدیک میری سب سے پیاری چیز اگر کوئی پراپرٹی ہے تو بے روحا ہے سب سے زیادہ فصل کچھ وہ اند اللہ اب دینا تو پڑے گا اللہ کے اوپر سے آڈر آئے ہے پیاری ہے لیکن اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ کھویا جا سکتا ہے چیزوں کو پانے کے لیے اللہ کو کھویا نہیں جاتا ہے کہا کہ انسد اللہ وہ اللہ کے لئے میں میری طرف سے صدقہ ہے اور جو بر رہا وہ رہا ان اللہ میری تمنا یہی ہے کہ اس کے بدلے جو نیکی کا مقام اللہ نے دے رکھا ہے جس کا وعدہ ہے وہ مقام کو اس کو مل جائے اور وذخ رہا اند اللہ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو عجر ہے اللہ تعالی کے پاس اللہ اس کو سنبھال کے میرے لے رکھے اللہ کے پاس اس کو اس کا عجر ملے فس اللہ تو ارا کمبا اللہ کے رسول اللہ جہاں آپ کو دکھایا آپ اس کو وہاں خرچ کر دیجئے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں جس کو ایسا ہو ایسا ہو. نہیں آپ اللہ کی رہبری میں اللہ نے جیسا آپ کو بتایا آپ ویسا خرچ کر دیجئے میری طرف سے میں نے چھوڑ دیا اس کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس ذہر کمال معلوم راب اللہ کے نبی سے رقم کا کیا خوب بخم کہتے ہیں واہ واہ کیا زبردست ماں ہے کیا زبردست جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں جن کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نبی سے رسم کیا کریں رعل ہے یہ بڑا نفے والا مان ہے یہ بڑا نفے والا مال ہے رابح ح کہتے ہیں نفے کو تجارت میں فائدے کو وقت سبیر تماقل میں نے سنا جو تم نے کہا تمہاری بات میں نے سن لی وہاں انتظر جائے رہا پھر اقربی لیکن مجھے لگتا ہے اور میرا کہنا میری رائے یہ ہے کہ تم اب اس کو باہر نہیں اپنے رشتے داروں میں خرچ کرو اس لیے کہ زیادہ بڑا طبقہ کون سا ہے جو رشتے داروں میں خرچ کرو فقال ابو ہوتا رہا تھا اب رسول اللہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کروں گا اپنے رشتے داروں میں اس کو میں سبقہ کروں گا تو قسم رہا ابو طلحہ کا کوئی اقاریبی ہی وہ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا پوپا جو بھی ہوتے ہیں ان کی اولاد میں اس کو سب کا سب تقسیم کر دیا بلکہ ایک روایت میں بخاری اسم کی روایت تھی ایک روایت بھی کہ گئے بیوی سے کہا چلو نکلو بار تھا کہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا اب اپنا میلہ ٹھیک ہے جب کر دیا تو کر دیا لے کے سارا باہر نکل گئی تو یہ حال دیکھیے یہ کھونا اللہ کیا اپنے مال و متاب اللہ نے کہا ان اللہ من المؤمنین اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو بدلے میں ان کے لیے جنت اپنے آپ کو کھونا اپنی چیزوں کو کھونا اللہ کی خاطر انسان جو انسان اللہ کے لیے خالی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ملتا اس کے اندر یہ آمادگی ہو اگر اس لمحہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ دے سب چھوڑ دے ہمارا ٹیسٹ کیا ہے ہمارا امتحان کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کریں ہمارا امتحان یہ ہے کہ اگر ہمارا دل اس کے لیے تیار ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کہہ دیا اس وقت میں سب چھوڑ دینے کی تو ہم چھوڑ سکتے یا نہیں چھوڑ سکتے ہمارے دل کا لیول اس وقت میں کیا ہے اگر دل میں یہ آمادگی اور تیاری ہے کہ اللہ کی خاطر میں سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو واقعی اس نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ کو دیا ورنہ اگر اللہ کے لیے سب کھونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس درجے کا ایمان کا نس اس میں موجود ہے لہٰذا مومن ایسا ہونا چاہیے یہ صاحب آئیے آگے بڑھتے ہیں فخر و فاتح یہ تو تھا پراپرٹی میں سے دیا آئیے تھوڑا اور آگے دیکھتے ہیں ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصابنی یا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا اللہ کے رسول میرا حال بہت برا ہے ایک دم فقر و ان اس سے لپڑ دیا ہے کیا کرو سمجھ میں نہیں آتا فع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس گھروں پر اپنے جو کمرے بنے ہوئے تھے مسجد سے جوڑ کے آپ تو کے کمرے تھے بیویوں کے آدمی بھیجا اور کہا کہ کچھ اس کے لیے کھانے پینے کے لیے وہ تو لے آؤ پہلے کدھر بھیجا نہیں. فلم دیں گاہ ان کے گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا بیویوں کے کمروں سارے کمرے ایک کے بعد ایک دیکھ لیے کسی کے پاس کچھ نہیں فقال رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ہے ایسا جو اس آدمی کی آج کی رات میں مہمان نوازی کرے اللہ تعالی کی رحمت اس پر ہو دعا کیا دے رہے ہیں اللہ اللَّهُ فرمائیں کوئی ہے جو اس کی آج رات کی مہمانی کر لے اس کو کھانا وانا کھلا دے فکال ایک انصاری صاحب اللہ, اللہ کے رسود میں،, میں تیار فدا بھائی صلی اللہ علیہ صل اللہ تب دقیری اپنی بیوی کے پاس گئے اب گھر پہ گئے چیک بھی نہیں کیا آج تو آتے ہیں فون سے چیک کر لیتا ہے موبائل ہے کچھ گھر میں فون وون کچھ نہیں ہے سیدھا لے کے گئے گھر پہ کہا دیکھو یہ مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلم کا مہمان ہے آ مہمان نہیں چاچا کالا مامو پھوپا نہیں ہے یہ کال ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس مہمان تھا آپ نے مجھ کو ہینڈ اوور کیا ہے یہ مہمان نبی کا ہے نبی نے مجھ کو دیا ہے کوئی لا تبھی صحیح اس سے بچا کے کوئی چیز بھی گھر میں کی مت رکھنا کوئی چیز کھانے کی اس سے سنبھال کے اٹھا کے مت رکھنا جو بھی اس کے سامنے لا کے رکھ میں دیا اب بی گھر کی حالت بیاں اللہ کی رسم ہمارے پاس اپنے لیے تو ہے ہی نہیں بچوں کے لیے بس اور کچھ نہیں آج تم کو مجھ کو دونوں کو بھوکا رہنا تھا اب اور اوپر سے مہمان بھی آ گئے ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے ہے ہی نہیں کیا سنبھال کے رکھوں گی جو کچھ بھی ہے وہ صرف بچوں کے لیے ہے آج کی رات تم کو مجھ کو تم بھوکا ہی رہنا ہے آج بچوں کے کھانے کی سوا اپنے پاس کچھ بھی نہیں آپ بتائیے ایک انسان ہے وہ گھر کے آلات عموماً جانتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی مہمان ہی کیوں یہ رحم اللہ. اللہ تعالیٰ اس پر رحم اللہ کے رحمت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے ہم قربانی دے کے مہمان نوازی کریں گے کوئی نہیں میں ہوں نبی کے گھر کا آل ہی ہے جب نبی نے کوشش کی کچھ بھی نہیں میں لے جاؤں گا میرے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کہا کہ ہمارے پاس تو بچوں کی سوا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے دیکھو ایک کام کرو بچے جب رات کو کھانا مانگیں گے کسی طرح سے بہلا پسلا کے ان کو سلا دینا ایک دن ہی کھانے میں کیا ہوگا رات میں جب بچے کھانا مانگے پر نہ ان کو سلا دینا وہ سہای رہی فی استعمال وہ نہ دیکھو بچوں کو سلا دینا اور ہم مہمان کو سامنے لے کر بیٹھیں گے جب کھلانے کے لیے اس وقت تک شاید پردے کی نہیں آئی کہ جب ہم لوگ بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو تم کیا کرنا کسی بہانے سے चरा बुझा دینا اور وہ نہ کوئی بتو نہ ہم ایسے اپنے پیٹ لپیٹ کے سو جائیں گے یعنی ہم لوگ تو بھوکے رہیں گے چرا بجھا دینا مہمان سمجھے گا کہ کھا رہے ہیں اور ہم کھانے جیسا کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں اور سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے وہ کھائے بچے بھی بھوکے سوئیں گے ہم بھی بھوکے سوئیں گے لیکن اس مہمان کو ہم کھلائیں گے اب ہوا فعلت جیسا شوہر نے کیا تھا بیوی بھی فرماوردار بی کیا مصیبت لے آیا تم لوگوں نے بیوی نے نہیں کیا بیوی بھی دیندار تھی اور شوہر کی تابدار تھی اور مجاہدہ قبول کرنے والی تھی اور آثرت کو ترجیح دینے والی تھی بیوی نے بچوں کو بھوکا سلا دیا مہمان جب آیا تو چراغ صحیح کرنے کے لیے چراغ بجھا دیا اور مہمان کھایا یہ لوگ بھوکے ویسے ہی بھوکے سے ہو گئے سم نواد السول اللہ صلی اللہ علیہ اگلا دن آیا کسی کو کچھ معلوم نہیں وہ آدمی وہ صاحب وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مرجم کام تو ہو گیا جس جو مہمان آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راتے. اس کو کھلا دیا کام ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا لقد عَجِبَ اللَّهُ عز وجل اَوْ من فلان تم سے اور تمہاری بیوی تم نے اور تمہاری بیوی نے رات کو جو کام کیا تھا اللہ تعالی نے اس پر بہت تعجب کیا کیا بندہ ہے اللہ, اللہ تعالی نے اس پر بہت تعجب کیا, کیا اللہ تعالی نے اس کو بہت سراہ اس پر بہت تعجب کیا اللہ تعالی نے کہ کیا بندہ ہے اور کیا بندی جس نے اتنا بڑا کام کیا کہ خود بھوکے بچے بھوکے اور نبی کے مہمان کو انہوں نے رات میں کھلا کتنی عقل مندی کے کھلاڑ کتنے اخلاق کے ساتھ کے مہمان کو بھی نہیں معلوم مہمان کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے فرن اللہ اور اعظ وجل اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی شان میں قرآن میں آیت نازر کی کیا نازل کی وہی رنفسین ولو کا نبی خصاف وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ فقر و کافے میں خود مبتلا کیوں نہ ان کے پاس اپنی ہی نہیں ہے پھر بھی ایسی حالت میں بھی وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اور اپنے معاملے کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی سہیم روایت کیا ہے آپ سوچئے کہ مہمان کو بھی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا برکار دیو ایسا رات میں ہوا ہے ایسا رات میں ان لوگوں نے کیا ہے اور ایسی نیکی اتنی اعلی اخلاص کے ساتھ چھپ چھپا کے کی جس کو انہوں نے چھپایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آدمی چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے اور دنیا بھر کی تشہیر اس کی کرتا ہے ساری دنیا میں ایک ایک نیکی کی تصویر ہوتی ہے فیس بک پر واٹس ایپ کے اوپر اور نہ جاننے کی تنی. لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی خود بھوکا بیوی بھوکی بچے معصوم بچے بھوکے اور کسی کو پتا نہیں آ کے یہ بھی نہیں کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے اب مہمان لے تو گیا تھا لیکن گھر میں میرے بھی کھانا نہیں تھا میں نے کھلا ہوں نبی کو بھی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں آپ بتلا رہے ہیں رات میں تمہارا کام معلوم اللہ کا معلوم پڑا ہوا اللہ نے آپ نہ کی اس بارے میں معلوم سکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی شام میں آیت نازن کی آپ سوچیں کہ کتنی شان ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازن ہوتی تھیں کتنے اعلیٰ لوگ تھے اور وہ سماج کتنا عمدہ سماج تھا جس میں ایسے لوگ تھے کہ جو قربانی دینا اور چھپانا دو کام ہونے چاہیے سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو قربانی دے اور اخلاق یہ دو چیزیں کسی انسان میں پیدا ہو جائیں وہ دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہے کہ اس کے اندر مجادہ اور قربانی وہ قربانی دے وہ قربانی دے اور نمبر دو اس کی قربانی کے بعد اس کی تشہیر قربانی کے بعد اس کا تذکرہ قربانی کو ضائع کر دے قربانی دے اور قربانی دینے کے بعد اخلاف اس میں کسی کو نہیں بتایا تو ایسے لوگ پورے سماج میں بھرے ہوئے تھے مدینہ کے یہ چیز زندگی میں انسان کے ہونا چاہیے بھی ان کی خدمت آدمی کرے ہاں علم کے میدان میں کام کرے آدمی آج علم کے میدان میں دعوت کے میدان میں بھی آپ دیکھیے شہرت کی صورت اتنی بڑھ چکی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی اخلاص بہت مشکل ہو گیا ہے اخلاص پہلے بھی ویسے بھی مشکل تھا آج جو شہرت کی شکلیں دعوت کے ساتھ جڑ گئی ہیں اس کی وجہ سے اخلاص ایک دم مشکل ہو گیا ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں ریا کر رہا ہوں آدمی اس کو دعوت کی اشاعت سمجھتا ہے وہ اپنی ذات کی اشاعت ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے لہذا دو چیزیں ایک انسان کو قیمتی بناتی ہیں ایک قربانی اور دو اخلاص دونوں اگر جمع ہو جائیں تو وہ آدمی دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہے اور ہر صحابی سب ہر صحابی میں دو چیزیں پائی جاتی تھی آپ سورے الفتح کی آیت عناصر کی پڑے آپ کو پوری تفصیل ان کے بارے میں ملے دی. تو یہ روایت ہم کو بتاتی صحابہ کیسے آئیے ذرا نبی صلی اللہ اور کیونکہ پچھلی روایت میں کیا ہے آپ نے پہلے اپنے گھر کو بھیجا اور بھی نہیں ملا تو کیا وہ اپنے لیے رکھتے تھے نہیں کے گھروں کا کیا حال تھا آئسا نبی اللہ کو فرماتی ہے یہ دین اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آپ کے سے لے کر صحابہ سے لے کر مرد اور عورت اور بچوں سے لے کے ہر ایک نے دین کے لئے قربانی دی تب جا کے پوری دنیا میں دین عام ہوا ہے کھیلتے کوتے موج مستی کرتے ہاں اس کے دین نہیں نا ہے اس کے لیے ہر ایک نے اپنی جان اور اس قربانیاں دی ہیں تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوا اور تب جا کے اللہ کا دین دنیا میں پہنچا ہے رسائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اروا سے کہا ابن اختی اے میری بہن کے بیٹے اے میرے بھانجے اے نا کن للن گرو ہلا سلافی ہم ہلال دیکھتے, ہیں. پھر دیکھتے, ہیں. پھر دیکھتے ہیں. دو مہینوں میں تین تین چاند یعنی تین تین ہلال ہم دیکھتے ہیں کس کے گھر کا حال ہو رہا ہے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازان کے لیے رک جاتے ہیں اللہ کے بارے میں ان شاء اللہ آزان ساڑھے آٹھ بجے جماعت نہیں پر کھڑی ہوگی گئی پروگرام ساڑھے آٹھ بجے تک چلے گا فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے مسلسل گزر جاتے ہیں. تین تین چاند لوگ دیکھ لیتے ہیں اور وما قید کی ابیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی چولہا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے کس کو آگ کہتے ہیں سوچئے دو مہینے معمولی چیز ہے کہ دو دو مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا کہتے ہیں پکون تو یا خال ماں کا نیا کہا کہ اے خالہ ان کی خالہ ہے اور وہ آپ کے خالہ ہے عیشکوم پھر تمہارا گزر کیسے ہوتا تھا دو مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے کھانا نہیں رہا ہے کچھ بھی روٹی نہیں کچھ نہیں کیا نہیں تو دو دو مہینے تک آپ لوگ ایسا گزرتے تھے گزارا کرتے تھے تو آپ کی گزر پسر ہوتی کیسے تھی کھانا کیا پکاتے تھے کیسے کھا تھے فرماتی ہیں السوجان دو کالی چیزیں اتم روزما کھجور اور پانی ہم کھجور کھا لیتے پانی پی لیتے مسئلہ کھا. ہمارا کھانا ہی ہوتا تھا آج آپ سوچئے آدمی افطار کرتا ہے تو پہلے پانی اور کھجور سے تو اپنی پیاس اور بھوک مٹا لیتا ہے اس کے بعد کتنا کھاتا ہے لیکن دو دو مہینے تک وہ لوگ صرف دو چیزیں کے گزر گزر کرتے تھے گھر میں پکتا تھا کچھ بھی نہیں دو دو مہینے تک اور کھجورے کھاتے اور پانی پی کر گزر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی بیویاں بھی اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی انصاری ہوا کرتے تھے وہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے کانت وکانو یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کچھ پڑوسی انساری ہمارے تھے مدینہ میں تو وہ لوگ اپنی بکریاں ان کی تھیں تو ان کا دودھ نکال کر کبھی کبھی دودھ بھیج دیا کرتے تھے تو یہ تیسری چیز ہم کو نصیب ہوتی تھی تو ہم وہ دودھ پی لیا کرتے تھے تو پانی کھجور اور دودھ ان تین چیزوں پر ہماری گزر بسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی اس کو بخاری اس کے میں روایت ہے ایک روایت میں فرماتی ہیں گھر کا حال کیا تھا فرماتی ہیں کہ کن تو انام بین یدی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیتی رہتی تھی ایک روایت میں جنازے کی طرح میں لیٹی رہتی جیسے جنازہ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے رکھا ہوتا ہے تو میں ایسی لیٹی رہتی کہ آپ کے سامنے اور میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے یعنی سجدے کی جگہ پر ہوتے قبلے میں فعداس کا جدروا جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں پہ اس طرح سے مار دیتے فقبت تو رجلیا میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی فعدا قا ماں بس جب آپ قیام کرتے نماز میں تاجر کی نماز میں تو پھر میں اپنے پاؤں آپس سے سیدھے کر لیتی کالت ومر دن لئی تفیا مساوی ہے کوئی آدمی کہے گا کیوں خواہ مخواہ تکلیف دیتی تھی رسوم سل کو مارنے کی ضرورت کیوں ہیں اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چرار نہیں جلتے تھے یعنی اندھیرے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اب اس کو کیا ہونا آپ قیام میں رقو میں سدے میں،, میں تو جب آپ کرنا چاہتے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے میں پاہ پاہ تھی اتنی جگہ میں اسی جگہ میں صدقے. گھر کتنا چھوٹا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کا گھر کتنا چھوٹا ہوگا کہ جس میں اتنی جگہ بھی نہیں کہ بیوی کہیں پاس میں سو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اور رات میں دیکھیے آپ صلی اللہ وسلم کی نماز کتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی کتنی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیم کی نیند ٹوٹی ہوگی لیکن کبھی شکایت کی نہیں کہ آپ جیسی نیند لگ گئی پھر آپ رکو میں گئے سدے میں جا رہے ہیں ہاتھ لگا دیا پاؤں پھر برابر سمیٹ لیتی تھی پھر آپ کے سدے کتنے لمبے ویسی لیتی ہیں چپ چاپ پھر آپ صلی اللہ علیہ جب اٹھے سجدے میں سے تو پھر پاؤں سیدھے کرتی ہے رات میں کتنی مرتبہ گیارہ رقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی اور ہر رقم میں کتنے سجدے دو دو سجدے رکائشہ اسی طرح سے لیتی رہتی تھی بعض روسی ریوار میں پماتی کہ جب آپ مطر پڑھنے کے لیے جب آپ کا وطر کا وقت ہوتا تو آپ مجھے جگا دیتے میں بھی اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لیا کرتی تھی نبی صلی اللہ تو لمبی نماز ہوتی تھی تو کہتی کہ میں پھر اٹھ کرتی پھر گھر کے معاملات میں ہم لوگ کچھ بھی کر لیتے تھے کہ گھر کا کیا کیا معاملات کیا کمی ہے کیا معاملات ہے ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے تھے وہ وقت ہوتا تھا جو نبی صلی اللہ اور اسم کو گھر والوں کے ساتھ ملا کرتا تھا بعد میں دن بھر میں گئے کا مطلب گئے تو یہ حال آپ صلی اللہ اور اسم کے گھروں کا تھا آج اتنے بڑے بڑے گھر ہمارے ہیں پھر بھی ہم کیا چاہتے ہیں کاش کے ہمارا ایسا فلیٹ ہوتا ہے ٹو بی کے ہوتا ہے ہوتا ہے گھر کے اندر روشنی کے لیے تیل نہیں ہے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ رکھا ہوا نہیں آج ہمارا فریج اگر کھولا جائے کتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی ہیں یہ حال ہمارا ہے تو ان لوگوں نے کتنا فخر اور زندگی بھر اٹھایا بھی مذاکر دس سال تک مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ سن رہے یہی زندگی کا مانگ اٹھا بدلا کچھ بھی نہیں یہی مامو یہ نہیں کہ مال نہیں آتا تھا مال آتا تھا لیکن آپ لوگوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے اس میں سے ایک حصہ بیویوں کو دیتے تھے بعض رات میں کہ آپ سال بھر کا بیویوں کو خرچ دیتے تھے سال بھر کا لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسی بیویاں بھی تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا ایک خاتون نے بہت خیال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک چادر دے دی تاکہ آپ کو سردی میں نماز پڑھتے ہیں یا بھی کری راہ سردی کی رات تو تھوڑا اوڑھنے کے لیے کچھ چادر وغیرہ ہوگی تو دی آپ کو چادر حدیق صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو چادر کو دی نا آپ سے اللہ کچھ نہیں کہا چادر اتار کی ان کو دیکھیے یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا مال آپ کے پاس ہے مانگ لیا آپ نے دے دیا کبھی نہیں بولتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مانگنے والے کو نہ ہی بولتے تھے جو مانگا دیا حا کہ آپ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی ذرا گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس یعنی آپ قرضے لے کے دوسروں کو دیتے تھے قرض لے کے دوسروں کو دیتے تھے یہ حال آپ اخبار مظاہرات کا بھی یہی حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے تھے جو بھی مال غنی مسلم سے آتا تھا آپ کو بھی غصہ ہوتا تھا آپ پورا کا پورا سال بھر کا بیو کو دیتے تھے نہیں میں اس کو قرض کر دا. دیتے وہ بھی سبا والے عائشہ کا حال آپ جی ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں بہت مال اس کو بھیجا رضی بھیجاشہ بان اب انہوں نے جو اس کو قرض کیا ادھر ادھر ادھر ادھر سب دے دیا شام کو افطار کا جب وقت آیا تو بانگی نے کہا کہ افطار کے لیے تو کچھ رکھ لیتی ہیں سب قرض کر دیا اپنی لیے افطار کے لیے تو کچھ سنبھال کے رکھتی کہا تو انہیں یاد کیوں نہیں گرایا تو انہیں یاد کیا سوچی کیا میں تکوا اور عل... یعنی کتنا آدمی پہلے آپ نے سوچا ہے بھائی کہا کہ یاد نہیں دلا مجھ کو برا ہوتے یاد دلاتی مشکو. یاد دلاتی میں سنبھال کے رکھتی یعنی کچھ خیال اپنا بھی نہیں رکھتے تو اختار کے لیے نہیں اس کا بھی گوش نہیں یہ حال ازوانی متحرات کا تھا تو آپ دیکھیے گھر کے اندر کچھ نہیں گھر کے اندر گھر اتنی تنگی کبھی شکایت نہیں اسی گھر میں زندگی گزاری اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ اور اس کی اوپات ہو گئی تو پھر تو گھر بھی چھوڑنا پڑا حضرت عائشہ کو کیونکہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جائے تو حضرت عائشہ کا کمرہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دم توڑا کہتے کہ آخری یہ آپ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اشارہ آپ نے کچھ کیا میں سمجھ گیا آپ مسواقت مانگ رہے ہیں تو میں نے مسوا لی اس کو چبایا نہیں. کہ آپ صلاح سلم ابھی نہیں کر سکتے ہیں ایک دم بیماری کی حالت آخری وقت ہے تو میں نے مسواق کو چبایا اور اس کو اچھی طرح سے نرم کیا اور نرم کر کے آپ کو مسوا میں نے کرائی تو بہت فخر کرتی تھیں کہ آخری وقت میں میرا لوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب کے ساتھ ملا یہ میرا شرط ہے کہ میری گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم تو یہ ادواج متحرات کا حال تھا تو اتنا فخر واقع کے ساتھ جیتے تھے آئیے دیکھتے ہیں صحاب صفبہ کا حال کیا تھا اب غیر وبی اللہ عن فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین سیکھنے کے لیے صفا ایک چبوترہ تھا مسجد نبوی کے باہر اور اس کے اوپر ایک چھت تھی سفوا کے معنی ابو کے ہوتے ہیں سائے کے صاحبان کے ہوتے ہیں جیسے چپر ہے اس کو سفوا کہتے ہیں تو وہ ایک چبوترہ تھا جس کے اوپر صحابہ کچھ جو علم کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کیے ہوئے تھے وہ لوگ وہاں پر آ کے دن رات رہتے تھے اور وہیں سے جا کے کچھ لکڑیاں وغیرہ توڑتے اور کچھ جو ہے کام کاج کرتے بازار میں جاتے بیچتے اور وہ پیسہ لاتے اور جو لوگ وہاں سیکھ رہے ہوتے تو ان کے لیے لا کے کچھ خرچ کرتے تھے تو ان کا یہی مشغلہ تھا اب اگر رضی اللہ عن کہتے ہیں لقد را تو سب اے نام اسحابتی مام کراج کرا جلن الدا اما ازار و اما کسار قدارتی منہ ہا ماں اب لوگ قاطی و منہا ماں اب لوگ القاعب و یجما ہو بید ہی کرا انتراً امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہتے ہیں میں نے ستر سے ست زیادہ اصحاب صفہ کو دیکھا ہے سے زیادہ لوگ والے کیسے تھے کے پاس ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس चादर اور چادر دونوں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کسی کے پاس तो ہے تو چادر लिए کے नहीं اوپر نہیں کسی کے پاس چادر ہے تو نیچے پہننے کے لیے کچھ نہیں تو جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا وہ کیا کرتے اس طرح سے باندھ لیتے کہ یہاں تک اس کو باندھ لیتے فمیل جس پر ساکین آدھی ساخ تک آدھی پیڑھی تک ہوا کرتا تھا اور کسی کا کاربائن وہ ایسا اپنی چادر سے اپنے آپ کو چھپا کے پکڑے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان سے وہ کھل کے ان کا جسم دکھائی نہ دے ایک ہی کپڑے میں زندگی گزارتے تھے ایک ہی بڑا سا کپڑا چادر کی طرح اس طرح سے گلے میں اس کو باندھ لیتے تھے اور پورا جسم چھپا لیتے تھے لیکن وہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنا کرتے تھے علم سیکھنا نہیں چھوڑتے تھے ایک لمبی روایت آئی دیکھتے ہیں ابو حریرا ربیع اللہ تعالیٰ جن کی سب سے زیادہ حبیصیں ہیں ان کا حال کیا تھا پر یقون اللہ, اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی بادت کے لائق نہیں ان گن تو میرا حال ہوتا کہ میں اپنا پیٹ پکڑ کے اپنا جگر دھامے زمین پر بھوک کی وجہ سے پڑا رہتا تھا وہ ان گن تشدد اعلیٰ وقت نہیں ملا کبھی میرا حال یہ ہوتا کہ میں پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا بیلنس ہونے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا تھا اتنا خالی پیٹ ہوتا کہ چلنا مشکل ہوتا تھا تو پتھر باندھنے سے تھوڑا سا آدمی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بیلنس ہوتا تھا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کرتے تھے وہ لوگ تو یو من اللہ فریقی البی یقروج نمین ایک دن ایسا حال آیا کہ مجھ کو اتنی بھوک لگی تھی کہیں سے کچھ ملا نہیں تو میں راستے میں بیٹھ گیا ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے کوئی تو آئے گا اس کو لے جائے گا کھانا کھلا دے گا تو بھوک کی شدت اتنی تھی اب ماننا تو ہے نہیں لیکن ایسا کچھ ہو کہ کوئی لے جائے گی تو ایسی جگہ میں بیٹھا کہ جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے فنر ابو بکری کتاب اللہ دیکھا وہاں سے ابو بکرا میں نے ان سے پوچھا پُن آیت قرآن کی اس میں کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو میں نے ان سے روکا ان کو روک کے ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا کہتے ہیں ما الا اللہ فمر ولم میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے کو معلوم نہیں میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ بات سے بات بڑھے گی بولے چلو کیا کر رہے ہو ہوں ہاں ٹھیک ہے چلو میرے گھر چلو لے جائیں گے کچھ تو میں نے بات چھیڑنے کے حساب سے ان سے آیت کے بارے میں پوچھا مجھ کو آیت کے بارے میں واقعی معلوم کرنا نہیں تھا معلوم تھا مجھ کو اے رہ پھر کہتے ہیں کہ وہ نکل گئے بتایا آج کے مطلب ایسا ایسا اور چلے گئے اور انہوں نے مجھ کو ساتھ میں نہیں بھیجا سن ربی عمر کا بھی حضر ہوا فصحت قرآن کی ایک آیت کے بارے میں, میں نے پوچھا مسعت ہوں ان سے بھی میں نے پوچھا اور بھوک کی وجہ سے پوچھا تھا کہ ले مجھ کو لے جا भी समझ لیکن ان کی بھی سمجھ میں آیا نہیں کی کیوں کو اسرار نہیں آیا آپ کی سمجھ میں تو انہوں نے بھی بجاب دیا, پورا ڈیٹیل میں جواب بتایا اور ٹھیک ہے چلے گئے کہتے بھوک لگی فیسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ مجھ کو بھوک لگی کہتے اب القاصد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر اللہ کے نبی تبس سمای <وَعَالِي> اب علی آپ مجھ کو دیکھتے مسکرا دیے یہاں بیٹھا کوئی تو گڑبڑ ہے کہ جی. وہاں دیکھنے والے یہاں جی. کہاں سے آئے تھے اور نفلی ومافی وجہ میری صورت دیکھ کے ہی میری حالت کا پتہ آپ نے لگا دیا ایک دم سوکا ہوا منہ ہے اور بھوک تک یہ بیٹھا یہاں پہ کا مطلب اس کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے تم مالا باہر کل تبئی کیا رسول امبائی کہا اے ابو ہر کہا کے کہ لبائے حاضر اللہ کے حسبین چلو ہم جانے کا وقت ہو گیا قال الحق چل میرے ساتھ چل وہ چلتے رہے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور آپ گھر میں داخل ہوئے اور میں نے بھی اجازت لی اور میں اجازت لے کے گھر میں گیا کہتے ہیں کہ فوجد لبنا کلافوزنفی قداین آپ جب گھر میں پہنچے تو ایک پیالے میں دودھ آپ کے پاس پیش کیا گیا فکال امین مینا کہاں سے دودھ گھر والوں سے آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے کون دیا ہے کیا یہ صدقہ ہے ہدیہ ہے کیا ہے قلعہ گھر والوں نے کہا فلاں آپ کے لیے ہدی کے طور پر یہ دودھ بھیجا ہے صدقہ نہیں کیونکہ صدقہ آپ نہیں تو آپ پوچھتے تھے کہتے تو کہا گئی کہ کیا کس نے بھیجا ہے کہاں سے آیا کہا کا آپ کے لیے پناہ نے آپ کے لیے گفٹ کے طور پر ہر کے طور پر بھیجا ہے تو اب لبئی آپ نے کہا اب کہا کہ آپ نے کہا سن پتی پد روحمل پد روح لی کہا کہ جاؤ جو سرپا والے جتنے ہیں پچھلے ہم پریوار میں دیکھے کون تھے سفا والے ستر سے زیادہ لوگ کا جاؤ سپا والوں کے پاس جاؤ اور سب کو بلا کے لاؤ اب دکھ کتنا ہے ایک پیالہ اب دعوت کتنے کو ہے ستر کے آس پاس تو ہوں گے پچاس بھی ہو تو بھئی دس بھی ہو تو کیا ہونے والا پیالے کا جاؤ اور جتنے سفا والے سب کو بلا کے لاؤ تو اب اب رحرا کہتے ہیں ابیاب الاسلام کہتے صفا والے لوگ کون تھے یہ اسلام کے مہمان تھے یعنی اسلام کی بنیاد پر یہ دین کے مہمان تھے لا ملا الاح یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے تھے کسی کے آگے مطلب کسی پر ڈپینڈینٹ نہیں تھے گھر بار کچھ بھی ان کا نہیں تھا اور کسی پر ان کا ڈپینڈنسی نہیں تھی اذا اتت بعت ادا ولم قتما تنا شی جب کوئی صدقے کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھیجتا تو آپ اس میں سے خود کچھ نہیں لیتے تھے اور صفحہ والوں کے لیے بھیج دیتے کیونکہ صدقہ کے لیے منع تھا وہ الاطت کو حدیت ارسل اصاد امینا و اشرا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حلیہ آتا تو آپ سب کو بلا بھیجتے آپ بھی اس میں سے کھاتے اور ان کو بھی اس میں سے کھلاتے تو بھیج دیتے ہدیہ تو ان کو بلا اب یہ ہے تو کو بلایا پسا نا جا کے سب کو بنا کے لاؤ مجھ کو بہت برا لگا پسا پکن تو اب اپنے سے ہی بات کر رہے ہیں اندر میرے اندر کیا پکن تو وما یہ دودھ سپا والوں کو کیا فائدہ دے گا اس دودھ میں سفا والوں, والوں کا کیا کام بنے گا کم تو کہتے ہیں سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں دودھ کا پہلے کون آیا میں تو میں میں یہ دودھ پیوں گا اس دودھ کے پینے سے مجھ کو طاقت آئے گی اور کتا ہوا بھی تو یہ دودھ پی کے میرے اندر تھوڑی جانا ان کو کیا کرنا ہے اتنے لوگوں کو بلا کے کریں گے کیا اتنا سر دودھ میں پی لوں گا تو میرا کام بنے گا سب ایک گوٹ پہ ہی ان کو کیا ملے گا اس سے سب سے زیادہ تو حقدار کو بہت برا لگا جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بلاؤ اس کو بہت خراب لگا اور اس پر کیا اور پھر سوچے کہ فقیر امی فکن تو انمروتھ ہے اور اس پہ برائی یہ ہے کہ میں جا کے جب ان کو بلا کے لاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ہی کہیں گے پلاؤ کو یعنی جب وہ آئیں گے تب بھی کیا ہوگا پہلے نمبر تو میرا آنے والا نہیں کیونکہ حدیث کیا ہے سات قومی آم شور با کون کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا یہ اصول اسلام کا जो पिलाएगा सबको सबको पिला के अशीज में पिएगा तो अब मेरा नंबर तो आने वाला दिखता नहीं है एक तो भूख लगी इतनी पहली सुबह बैठा उनके लोग आए गए आए गए एक ने भी पूछा नहीं बैठा वो मसले पूछ पूछ के थक गया आयतों की तफ्वीर पूछ पूछ के थक गया अब नंबर आया तो ये आ गए अब सत्तर लोगों को पिलाना पड़ेगा मुझको वह मैं ऐसा आई होगा नहीं मिला लबन नहीं लगता की एंड में वो बच बचा के मुझ तक कुछ पहुंचेगा ऐसा मुझको लगता नहीं وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ہی اللَّهِ ہے رَسُولِهِ رسول اللَّهُ صلی اللہ علیہ بدھ <تصفح> لیکن بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم ماننے کے سوا کوئی اور راستہ ہے تو نہیں جب کہا ہے لا کا مطلب لا تو رسول کی حال ہی تو نہیں جا سکتے ہیں فعق تو فَأَقْبَلُوا فد <فَسْتَذًا> گیا میں بولا ان کو وہ بھی آئے اور اندر انٹری سب کو آ کے بیٹھ گئے وہ اقدو مجاری سے ہم منل بئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان کو اور جس کو جہاں جہاں جگہ ملی وہ آ کے بیٹھ گئے گھر میں آپ گئے قال یا اباہر قلت تو ابائی رسول ابا کہ برا ابو ہر بلی والے کا جہاں ابے اللہ کے رسو کالا تو فد خود عقی فرقی کا لے دور اور دے ان کو قال فت القد فجائل تو اوتھی ہی ارجلا فیش ربوحت تیار ہوا میں نے وہ پیالہ لیا ایک آدمی کو دیتا وہ پیتا پیتا پیتا یہاں تک ایک سیر ہو جاتا سو میار الدو یعل القدا تو عتی ہی ارج الش پھر وہ پینے کے بعد وہ پیالہ مجھ کو دیتا اور پھر میں وہ لے کر دوسرے کو دیتا سیر ہو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد اس طرح سے لوگ پیتے رہے تو ایک دو تین آتے آتے سب کو میں نے پلا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا اب بج گئے کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرور علق اور حال یہ تھا کہ جتنے لوگ آئے تھے پی کے ایک دم سیر ہو چکے تھے جی بھر کے انہوں نے دیا تھا الْقَدْحَ فَوضعهُ عَلَى يَدِهِ إِلَيَّ <فَتَبَسًا> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ سے ہاتھ میں لیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے یعنی پیالہ لے کے ہاتھ میں ایسا رکھا اور دیکھ کے مجھ کو مسکرائے فکال کہ رسول اللہ لبئی کیا رسول اللہ کالا بکی تنا ونس کہا کہ آپ دو لوگ بچ گئے میں اور تم کل ہاں سچ کہا آپ نے کالا فشرب ہے میں بیٹھا اور میں نے وہ دودھ پیا تو کالا شرب پھر پی پشریف تو پھر میں نے دیا پما دارا یا پولشرم آپ کہہ دے رہے ہیں پی میں کا پیا پی اور پی پی تارہ پی یہاں تک کہ کل میری زبان سے نکلا میں نے کہا اللہ وبی بہ کا قبل حق ماں اجی دسلح اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے اب پیٹ میں جانے کے لیے اس کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بچا اتنا پی چکا ہوں کہ جانے کو راستہ ہی نہیں راستہ بھی ہو گیا اتنا پیا ہوں تعریف کیا آپ نے اللہ بسم اللہ کہا اور بچا ہوا دودھ آپ نے پی سب سے عقیم کس نے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک پیالے میں وہ سارے صاحبہ بھی ہے اور یعنی وہ سب کے لیے کافی ہوا اور سب سے عقیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ برکت کہاں آتی ہے جب آدمی کے دل میں برکت ہو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ ہے آپ نے نہیں کہیں پہلے سے کیا بلا اس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلایا اب وہ ان کے ذریعے کہیں پلایا آپ کو ہمارے بھوکا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت اسی کرتے ہیں عَلَى <سؤال> <کہ مومن سؤال> <سؤال> کہ جو دوسروں کو اپنے پر ترجیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عنہ کی تربیت کس طرح اور آپ نے ان سے پہلے نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کتنا ہو آپ کتنے صبر والے ہوں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ وہ دودھ اتنا سب سا اتنے سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے کئی واقعات ہیں انشاءاللہ کبھی دوسری منزل میں بھی اس طرح کے واقعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صاحبہ کے اور صلب کے ہم ہیں ہم دیکھیں گے یہ دین ہے کہ انسان کے اوساق اور اس کی صفات اگر آڑا ہوں تو دنیا انسان کے لیے خیر ہو جاتی ہے لیکن اگر انسان کے اندر بگاڑ ہو تو دنیا کا بگاڑ اس کو اور بگاڑ دیتا ہے لہذا ایک انسان کی اندر والی زندگی اچھی ہونی چاہیے اس کی سوچ اس کا دل اگر وہ سنبھال کے رکھے اللہ سے اپنے دل کو جوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آنکھ کو جوڑے اور اپنی سوچ کو اعلیٰ اور عمدہ بنائے تو اس گٹیا دنیا میں رہ بھی انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے آپ دیکھیے کتنے اچھے لوگ تھے کہاں سے یہ انسان تھے یہ انسان تھے ان کو بھی بھوک لگتی تھی ان کو بھی پیاس لگتی تھی یہ بھی بیمار ہوتے تھے ان کے بھی اپنی زندگی کے مسائل تھے ان کے بھی بیوی بچے تھے ان کی بھی تجارتیں تھیں ان کی بھی پریشانیاں تھیں ان کو بھی ٹینشن ہوا کرتا تھا لیکن ان کے پاس اعلی اوصاف تھے ان کا اندر اچھا تھا لہذا یہ اگر اچھا ہو جائے انسان کا باطن اگر اعلی ہو تو پھر وہ انسان ایسے کام کرتا ہے جس سے تاریخ بدلتی ہے تاریخ کو بدلنے والے لوگ ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تاریخ کا دھارا بدل دیا تو ایسی لوگ ایسے لوگ کیسے پیدا ہوتے ہیں جن کے اوساف آدہ ہوں انسان چیزوں سے نہیں ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس بنگلہ ہے میرے پاس موٹر گاڑی ہے میرے پاس ڈگری ہے, ہے میرے پاس عہدہ ہے میرے پاس میں خوبصورت ہوں میں فلا نقاندار کا یہ انسان کو نہیں بناتا ہے انسان کو بناتے ہیں وہ اوساف جو اپنی محنت سے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے इंसान कीमती बनता है चीजों से नहीं इसलिए कि जब आदमी मर जाता है चीजें छीन कर कपड़े उतार के कपड़े में लपेट के भेज देता है अब तो तेरे उफ अब तेरे पास तेरा तेरी खारजी चीजें तेरे पास कुछ भी नहीं है अब जो दाखिली चीजें तेरे पास थी वो तेरी है तेरा जो कुछ था सब अब खत्म अब मीराश में बटेगा तेरा अपना ही कुछ नहीं था ये टेम्पररी तेरे पोजेशन में था جو بھی تھا پیسہ، روپیہ گھر گاڑی موٹر دیتا سب کچھ یہ تیرے پاس ٹیمپرری پوزیشن میں تیرے پاس تھا اب وہ کسی اور کی پوزیشن میں चल گیا دنیا کسی کی نہیں ہے دنیا وقتی طور پر ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کسی اور کو بھی لیا. لیکن وہ اعصاب جو ہم نے ایمان تقوی، یقین توکل محبت اللہ کی رسول کی اللہ کا خوف آدرت کی فکر تر ایسار. اور خیر خواہ اور یہ سارے اوساد جو انسانی اوساب ہیں یہ انسان کی اصل ملکیت ہیں جو اس کو قیمتی بناتے ہیں ان سے آدمی اللہ کے یہاں بڑا بنتا ہے ہمارے اسلاق جو تھے ان کے پاس دنیا نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ کی وسلم کے پاس کیا تھا تمہیں رونی لگے تھے کیوں دیکھ کے گھر میں کیا کچھ بھی نہیں آپ کے گھر میں تو گھر میں کچھ نہیں دل میں بہت کچھ ہے زندگی میں بہت کچھ ہے تو آدمی یہ دیکھے میرے اندر کیا ہے باہر کی چیزوں پر اترانا اور ان چیزوں کی بنیاد پر اپنی شخصیت کی تعلیم کرنا یہ سب سے کمزور طریقہ ہے اپنا ایسٹیمیٹ لگانے کا سب سے برا طریقہ ہے سب سے غلط طریقہ ہے آدمی کی قیمت طے ہوتی ہے ان چیزوں سے جو اس کے اندر ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اندر کو کیسا بدلنا ایمان اور اللہ سے تعلق آکر کی فکر ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر کو کیسا ہے ہمارا اندر ہے جس سے ہم تنقید بن ہیں یہ جسم بھی چاہے صحت مند ہو خوبصورت ہو یہ بھی کہاں جانے والا قبر میں جانے والا ہے, ہونے والا ہے. اصل وہی وہ اس کے اندر وہ روح یا مرضیہ مرد اپنے رب کے پاس ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی وہ تازی وہ روح ہم نے کیسی بنائی اور آدمی کے امال کا اس کی کوششوں کا اس کی روح پر اثر پڑتا ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر دن اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے باقی کو کیسا بنائیں یہی اصل ہماری قیمتی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہم ساتھ میں لے جانے والے ہیں ہمارے پاس سب سے چیز ہماری شخصیت ہے جو زندگی کے ان ایام میں ہم بناتے ہیں ہم اپنی شخصیت کے خود بنانے والے کیسے بناتے ہیں یہ ہم خود سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنایا آدمی نے باہر کیا بنایا یہ اثر نہیں ہے اندر کیا بنایا یہ اثر ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور ہم کو مخلوق کے مقابلے میں خالق کو اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چننے والا بنائیں اقول بھاگا و استفر الدہ علی و رحم